السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد الحمدللہ الحمد اللہ والسلام علی وسلام و علام اللہ نبی بعد ام بالله من منشیۃ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی وحلل وحل من ملیثانی یفقو کولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاء اللہ صورت البقرہ آیت نمبر دو سو پینتیس سے لے کے آیت نمبر دو سو بیالیس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 235 میں اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ایسی عورتوں کو پیغام نکال دو جو ابھی عدت میں ہے شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت گزار رہی ہیں یا پھر طلاق یافتہ ہیں اور عدت گزار رہی ہیں واضح الفاظ میں ایسی عورتوں کو پیغام نکاح نہیں دیا جائے گا ہاں اگر کوئی شخص اشارے کنائے سے کہہ دے دوسرے کو سمجھا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا ہے کہ تم اشارے کنائے سے بات سمجھا سکتے ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا کرے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اگر کوئی عورت ایسی ہے جسے رجعی طلاق دی گئی یعنی اس کا خاون ابھی رجوع کا حق رکھتا ہے اسے ایک یا دو طلاقیں دی گئیں وہ عدت میں ہے تو اس عورت کو اشارے کنائے سے بھی پیغام میں دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس عورت پہ اس کے شوہر کا حق ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسی عورتوں کا طلاق دو جن کا تم نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور تم ان کے قریب بھی نہیں گئے تو پھر ان کو کچھ فائدہ دے دیا کرو کچھ سامان کچھ دے دیا کرو مال کے طور پہ حد کوئی مال دے دیا کرو حدیے کے طور پہ جتنی تمہارے اندر وسعت ہے طاقت ہے تم طاقت رکھتے ہو کہ اتنا دے دو تو تم دے سکتے ہو پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے متعلق بتایا کہ اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں جنہیں تم نے چھوا تو نہیں تم ان کے قریب تو نہیں گئے لیکن حق مہر مقرر کر دیا تھا تو اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو پھر جو حق مہر مقرر کیا تھا وہ حق مہر آدھا تم ان کو دے دو ہاں اگر عورت یا عورت کے ولی تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حافظ علی الصلاوات سلامات وسلات الوسطیٰ وقوم اللّہ قاندین تم تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو خصوصاً نماز وسطا کی نماز پڑھنا مسلمان پہ فرض ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے نماز نماز نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک متعارم مدن فقد کا جس انسان نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا نماز فرض ہے بنیالی اسلام و خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک نماز پڑھنا ہے حافظو علی علیہ حفاظت کرو خیال رکھو اپنی نمازوں کا جو لوگ تمام نمازوں پر پابندی کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت سورت المومن میں فرماتے ہیں وَلدین علیٰ صلاۃم یو یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الا اکم یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا و الدین صلاحتم حافظ مکرمون جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ جنت میں ہوں گے ان کو عزت دی, دی جائے گی سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے آدمی اپنی باعث اپنی ضرورت کی بات کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ یہ والی آیت نازل ہوئی حافظوا علی علیہ صلابات وسلۃ وقوموا وقوم قانتین جب یہ والی آیت اتری تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نماز میں خاموش رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں کیونکہ اس میں تو تسبیح ہے تکبیر ہے اور قرآن پاک کی کراعت کرنا ہے سیدنا ناب الزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں موجود ہے پھر تمام نمازوں کی پہلے حفاظت کرنے کا حکم دیا پھر وہ صلاط الوسطی نماز وسطی کی خصوصاً حفاظت کرنی ہے اس نماز حالانکہ یہ علیہ سلاوات تمام نمازوں میں شامل تھی لیکن اس کا الگ سے ذکر کیا کیوں کیونکہ اس نماز کی ویسے تو ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے نمازے وسطی سے مراد صحیح قول کے مطابق نمازے اثر ہے نمازے اثر کے متعلق اللہ رب العزت کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر رہ گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سب لٹ گیا سب برباد ہو گیا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا وقومقین اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ کیا مطلب یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے پتہ چلے کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ انسان اکتااہٹ میں نماز پڑھ رہا ہے فرما نہیں کر رہا کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے فرمبرداری میں کمی آئے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم خوف میں ہو مطلب یہ میدان جہاد میں ہو نماز کا وقت ہو چکا تو پھر تم نماز تم نے ضرور پڑھنی ہے اگرچہ فر جعال پیدل پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو ہاں جب تم امن میں ہو جاتے ہو تو پھر ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا بعد والی آیت میں 240 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصيهتا لازواجهم متانا الى الحول غير اخراج اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے اور تمہیں وصیت کرے کہ تم اپنے گھر سے اس کی بیوی کو نہ نکالنا ایک سال تک تو وہ بیویاں خود نکل جائیں خود کہیں چلی جائیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں یہ پہلے حکم تھا بعد والا حکم وہ ہے جو میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ اگر کسی کا خامت فوت ہو جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہ ہوا ہو بلکہ اس میں میت کے اولیاء کو یہ وصیت کی گئی کہ تم میری بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جو بھی وہ چار ماہ دس دن یہاں رہے گی عزت گزارے گی تو تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا آئیت ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا جناحا اور نہیں گناہ علیہ کم تم پر فیما اس میں جو عرص تم اشارہ کرو بہی اس کے ساتھ من منقطب نسائی نکاح کے پیغام کا عورتوں کو او یا اکنند تم تم پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں عالم اللہ اللہ نے جان لیا بے شک تم سطد ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو سر چھپ کر اللہ فرماتے ہیں جو طلاق یافتہ عورت ہے یا جو عدت میں عورت ہے اس کے ساتھ چھپ چھپ کے وعدے نہ کرو اللہ مگر ان انتقول یہ کہ تم کہو قول معروفہ اچھی بات ولا تعظم ہو اور نا پختہ ارادہ کرو اقدت نکاحی نکاح کرنے کا حتیٰ یہاں تک کہ یب لغل کتابوں پہنچ جائے میاد مقرر اجلا اپنی انتہا کو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے والموں اور جان لو بے شک اللہ یالم و جانتا ہے ماں جو بھی فی انف سکم تمہارے دلوں میں ہے فہدر و لہٰذا تم اسی سے ڈرو واللموں اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے بردوار ہے لا لاجنا نہیں کنا علیکم تم پر ان اگر طلبتم تم تم طلاق دے دو انسا ان عورتوں کو ماں جب تک جب کہ لم تمس نہ نہیں تم نے چھوا ان کو او رضو النّنا اور نہیں فرض کیا حق مہر ان کے لیے ومتی اور کچھ فائدہ دو انہیں اللموسی خوشحال پر علموسی خوشحال پر ہے قادار روح اس کی حیثیت کے مطابق و المقتیری اور تنگ دست پر ہے قادار روح اس کی حیثیت کے مطابق متان فائدہ دینا بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقا یہ لازم ہے اللحسری نیکی کرنے والوں پر و ان اور اگر تم طلاق تو من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمس کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو یعنی تم نے اپنی تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے لیکن و اور قد تحقیق فرستم تم مقرر کر چکے ہو لہنہ ان کے لیے فریضتاََََََََََََ حق مہر فنصف و تو نصف دینا ہے ما وہ جو تم نے فرض کیا مقرر کیا علا مگر یافو نا وہ عورتیں معاف کر دے او یافل معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے اقداۃ نکاح نکاح نکا کے کی گرا یعنی عورت کے بلی و انطافو اور تمہارا معاف کر دینا اقراب زیادہ قریب ہے علی تقوا تقوا کے ولاطنسضلہ اور نہ تم بلاؤ احسان کرنا بینکم آپس میں ان اللہ بے شك اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر اسے خوب دیکھنے والا ہے حافظو تم حفاظت كو علصلواتى تمام نمازوں پر وصلاط الوسطیٰ اور نماز نماز پر وسطى كہتے درمیان کو وصلاط الوسطى اور درمیانی نماز پر وقوم اور تم کھڑے ہو جاؤ وى اللہ کے ليے قوانطين عاجزى ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے فن پھر اگر خف تم تم ڈرو یعنی تم حالت خوف میں ہو فری تو نماز پڑھ لو پیدل اور رقبان یا سوار ہو کر فعیداں پس جب آمین تم تم امن میں ہو جاؤ فتقراللہ تو تم اللہ کو یاد کرو کماں جیسا کہ اللہ مکم اس نے سکھایا تمہیں ماں وہ چیزیں لم و تعماً جسے تم نہیں جانتے تھے ولدینہ اور وہ لوگ یو جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے وہ اور وہ چھوڑ جائیں ازوا بیویاں وسیطتاتاً ان پر لازم ہے وسیعت کرنا لیے ازوا جن یہ ازوا اپنی بیویوں کے لیے متعن خرچ دینے کی الحول ایک سال تک غیر اخراج بغیر گھر سے نکالنے کے فعین پھر اگر خرجنا نہ وہ خود ہی نکل جائیں فلاں جناحا تو نہیں کوئی گناہ اے تم پر فی ما اس میں جو ان عورتوں نے کیا فی انفس ہنہ اپنے حق میں میں اچھے طریقے کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز الغالب ہے حکیم الخوب حکمت والا ہے ولیمت اور متعلقہ عورت کے لیے متعاون اور متعلقہ عورتوں کے لیے متعن فائدہ ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقا یہ حق ہے عل متقی مطقى لوگوں پر قدعليكا اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے آياتى ہی اپنی نشانیاں لال لقم تاكہ تم تاکلون سمجھو وآخر دعوانه أن الحمد لله رب العالمين